<تصحة> حبیباد <تصفيق> تمام کو مسلمہ کے <مسلمہ> مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خاہی کے طور پر ناجیز فضل احمد چشتی حالیہ کرونا وائرس کے افواش پھیلائی جانے والی پریشانیوں اور غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہونے اور ان کی دعوت دینے کے لیے ان کی دعوت دینے کے لیے جو معد اللہ بعض احادیث کا غلط سہارا لیا جا رہا ہے ان کا غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے ان سب باتوں کے لیے یہ چند چیزیں ش کرتا ہے تاکہ ان حالات میں امت مسلمہ صحیح شرعی طریقے کے مطابق اپنا نظریہ اور اپنا عمل بنا ہے اس سلسلے میں سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں سیاسی اور مذہبی لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کو اس کی دعوت دی جاتی ہے بلکہ اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر رہے ہیں ہاتھ تک نہ ملائیں نماز دور ہو کر ایک دوسرے سے ادا کریں غرضے کے ہر معاملہ پرہیز کے ساتھ کرنا یہ اس کی طرف دعوت بھی کی جا رہی ہے اور اس پر مجبور بھی کیا جا رہا ہے اور پھر ان باتوں کے لیے حدیثوں کو معذ اللہ پیش کیا جاتا ہے اور غلط مطلب ان کا نکالا جاتا با. ہے یورپی مقلدین اندھے اور مذبی خماقات جو انہوں نے امت کے لیے یہ سب پریشانیاں کھڑی کر رکھی ہیں اور انہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ناچی یہ جی چاند الفاظ محفوظ کرا رہے اللہ اس سلسلے میں وبائی علاقے میں جانا وبائی علاقے سے نکلنا لوگوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا اس کے متعلق ناچیر اعلی حضرت امام اہل سن امام اہل سنت رضی اللہ تعالان عنہ کہ دو رسالوں سے ہدایات اور ارشادات پیش کریں ان کے دو رسالے ہیں فتاور اضوع شریف کے اندر موجود ہیں کتاب الحضر والی باشا کے اندر ایک کا نام ہے سبحان الحق المجتلافی حق المبتلا یہ بیماری میں مبتلا شخص کے متعلق احکام کی وضاحت ہے دوسرا رسالہ ہے تحصیل الماعون حصہ کا نیک تعاون وبائی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے متعلق اس کے اندر آپ نے احکام واضح فرمائے ہیں یعنی ایک رسالے میں بیماری میں مبتلا شخص کے متعلق حکام ہے اور دوسرے میں بیماری اور وبا کے علاقے میں رہنے والوں کے لیے पहले میں پہلے رسالے کا سوال پڑھتا ہوں اور اس کا جو جواب کا خلاصہ ہے وہ پیش کر دوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سوال حافظ عبد العزیز صاحب مدرس مدرسہ انجمن اسلامیہ گونڈا نے پیش کیا تھا ذیل حج تیرہ سو چوبیس کو سوال یہ ہے کہ زید کا خون جوش کھا رہا ہے بلکہ ایک دو آزاد جسم کے بگڑ جائے اور احتمال ہوتا ہے کہ آئندہ بھی بگڑ جائے ایسے شخص کی نسبت اتبا حکم دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور نشست برخواست بھی فتعی منع ہے بلکہ اتبا شرع شریف کا بھی ایسا ہی حوالہ دیتے ہیں دریاف طلب یہ امر ہے کہ شرع شریف کا کیا حکم ہے اور ایسے شخص سے اجتناب لازم ہے یا کیا اس کے جواب کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ احادیث اس باب کے اندر مختلف ہیں تو فرمایا سب حدیث ہم پیش کرتے ہیں اور پھر ان کے درمیان مطابقت اور ان کا جو حاصل ہے وہ پیش کرتے آپ نے کل بتیس پیش کی سب اس موضوع پر بتیس حدیث پیش فرما کر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ احادیث سے قسم ثانی تو اپنے فائدہ میں صاف صریح ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی سبحان اللہ بے شک کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف شرائط نہیں کرتا بے شک بے شک کوئی تندرست بیمار کے قریب و اختلاط سے بیمار نہیں ہو جاتا بیمار کے قرب اور اختلاط سے بیمار نہیں ہو جاتا جسے پہلے شروع ہوئی اسے کس کی اڑ کر لگی ان متواتر و روشن و ظاہر ارشادات عالیہ کو سن یہ خیال کسی طرح گنجائش نہیں پاتا کہ واقع میں تو بیماری اڑ کر لگتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زمانہ جاہلیت کا وسوسہ اٹھانے کے لیے متعلق اس کی نفی فرمائی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ع صا کردی کاروائی مجذوموں کو یعنی کوڑ والوں اپنے ساتھ کھلانا ان کا جھوٹا پانی پینا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر برتن میں رکھنا خاص ان کے کھانے کی جگہ سے نوالا اٹھا کر کھانا جہاں منہ لگا کر انہیں پیا بالکش اسی جگہ منہ رکھ کر خود نوش کرنا یہ اور بھی واضح کر رہی ہے کہ ادوا یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا محض خیال باطل ہے ورنا ورنہ اپنے آپ کو بلا کے لیے پیش کرنا شرع ہرگز روا نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ والا تلطب عیدی تو الت اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے ہلا کر نہ پڑھو رہی قسم اول کی حدیث ہے جن سے بیمار سے دور رہنے کا آیا وہ اس درجہ عالیہ صحت پر نہیں جس پر احادی سے یعنی وہ اتنی حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں جتنی حدیث یہ بیماری اڑ جا کر لگنے سے روکنے والی ہیں کہ یہ ایسا کوئی نہیں ہوتا ان میں اکثر دہی بھائی دوسری حدیثیں اکثر دئی بھائی جیسا کہ ہم بیان و اشارہ کرائے بعض غایت درجہ حسن صرف حدیث اول کی تصحیح ہو سکتی ہے یعنی وہ کوڑ والے مگر وہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جو صحیح بخاری میں آئی خود اسی میں افطال ادوا موجود کے محلوم سے بھاگو اور بیماری اڑ کر نہیں لگتی یعنی اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہی حدیث جس میں آیا کوڑی سے بچو جیسے شیر سے بچو کی. اسی <سؤال> حدیث کے پہلے لفظ ہیں کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں اس تو صاف بتا دیا گیا وہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے جو کوڑ سے کوڑی سے کوڑ والے سے بچنے کا اور دور رہنے کا کہا گیا ہے تو وہ اس خطرے سے نہیں کہ بیماری اڑ کر لگ جائے گی کیونکہ وہ تو صاف فرما دیا ادوا توڑ کر بیماری نہیں لگتی تو لازمن کوئی اور مقصد ہے جس کا خلاصہ یہ آپ نے آگے نکالا میں وہ پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جن حدیثوں میں کوڑ والے سے دور رہنے کا آیا ان حدیثوں کا مانا ان حدیثوں کے اخبالات یہ ہو سکتے ہیں کہ جس کو آپ علیہ اللہ نے مجلس میں مجلس شریف میں آنے سے روکا ہوگا اس کے متعلق اعلی حضرت فرماتے ہیں انہیں مجلس اقدس میں نہ بلایا کس وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ بیماری اربھر لگ گیا اس وجہ سے کہ حاضرین دیکھ کر حقیق نہ سمجھے اللہ اکبر, اللہ اکبر تو مسلمان اکبر کو حقیق سمجھنے سے وہ خود گناہ میں مبتلا ہو جاتا دوسرا فرمایا خزدار میں جو حاضرین تھے کسی کو دیکھ کر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم ان سے بہتر ہیں خود بھی نہیں اس مرض سے بھی سخت تر بیماری ہے ایک یہ کہ وہ اس کو حقیر نہ سمجھے حاضرین کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھے سبحان اللہ کہ وہ ایک اور گناہ ہے اور ایک یہ ہے کہ خود کو بہتر نہ سمجھنا خود کو بہتر سمجھنا یہ الگ گناہ ہے, اللہ اللہ گناہ ہے. اسے کو حقیر سمجھنا یہ الگ گناہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مریض تیسرا مقصد مریض آخل مجمع کو دیکھ کر غمگین نہ ہو کہ یہ سب ایسے چین میں ہیں اور وہ بلا میں تو اس قلب میں تقدیر کی شکایت پیدا ہوگی اس وجہ سے آپ علیہ السلیہ السلام نے اس کو مانا فرمایا میں آنے سے کہ وہ خود غمگین نہ ہو اکبر تو اس کے دل کو بچانا ہو جاتا چوتھا مقصد حاضرین کا لحاظ خاطر فرمایا کہ عرب بلکہ عرب واجم جمہور بن رہا اتباع ایسے مریض کی قربت سے پورا نفرت لا تو اللہ کی محبوبہ ان کے دل کو تکلیف پہنچنے سے بچایا سبحان سبحان اللہ اللہ پانچواں مقصد ممکن کی خاطر مریض کا لحاظ فرمایا کہ ایسا مریض خصوصاً نو مبتلا خصوصاً دی وجاہ مجمع میں آتے ہوئے شرماتا ہے کہ ایسا بندہ کیونکہ مجمع میں آتے ہوئے شرماتا ہے خصوصاً اگر شان و شوقت والا بندہ ہو جب ایسی تکلیف میں ہو تو وہ سامنے آنا خود شرم محسوس کرتا ہے تو آپ علیہ اللہ اسلام نے ہو سکتا ہے اس کے دل کا لحاظ کرتے ہوئے منع فرمایا اللہ ہو کیونکہ ایسا بندہ یہ خود پسند نہیں کرتا تو میں بھی پسند نہیں کرتا اللہ سمجھ آئی کہ اعتماد یہ ممکن ہے کہ مریض کے ہاتھ سے رتو نکلتی تھی کوڑ والے کی رتوبت نکلتی ہے تو نہ چاہا کہ مسافہ فرمائے کی. کیونکہ رتوبت پلیت ہوتی ہے کیونکہ رتوبت پلیت ہوتی, ہوتی ہے تو پلیتی سے ہاتھ شریف سے بچانے کے لیے دور رہنے کا گروے کے ماں پہ ہمیں نے فرمایا جو حدیثیں بتاتی ہیں کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ان کا معنی قطعی ہے اور صحیح اعلی درجی ہے. اور جن حدیثوں میں آیا کہ بچوں کوڑ والے سے وغیرہ تو اس طرح کر تو فرمایا ان حدیثوں کے اندر کئی مطلب ہو سکتے ہیں جو جس کی وجہ سے وہ اپنا معنی ایک نہیں رکھتی جب ایک نہیں رکھتی تو ان حدیثوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ،, اللہ، ماشاء اللہ یہ تو الحق المجتلا فی حکم المبتلا کا خلاصہ ہے سبحان اللہ اب تحصیل المعور لیس فی الطاعون جو اس کا سوال پیش کرتا ہوں اور اس کا جواب کا تھوڑا سوال یہ ہے تعون کے خوف سے مقام خوف سے فرار کرنا کیسا ہے یعنی جہاں پر وبا ہو وہاں سے بھاگ کر جانا کیسا ہے در صورت جواز فرار حدیث فرار عن تعار کے کیا ماننا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے فرار کرنا جائے گا جانا جائے تو پھر جو حدیثت تعاون اور وبا سے بھاگنے کو منع کر رہی ہے ان حدیثوں کا کیا ہوگا تیسرے نمبر پر سوال ہوا کہ در صورت عادم جبان فرار علی تعاون کس درجے کی معاشیت ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے تو صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے, ہے بابنا جی پانچواں چوتھا سوال یہ کیا گناہ کبیرہ یا صغیرہ پر اصرار کرنے والا شرم کیسا ہے پانچواں سوال کیا کہ تعاون سے جان کے خوف سے فرار کرنے والے یا فرار کی ترکیب دینے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اللہ جو مولوی کہتے ہیں بھاگ جاؤ یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور الگ الگ نماز پڑھاتے ہیں اس کے ان کے مون کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا اللہ ہے لاہوک لاہو اکبا چھ نمبر سوال کیا در صورت عدم جوال فرار علی تعاون سے فرار کرنے والا اور ترغیب دینے والا ایک ہی ای درجے میں معاشیت میں مرتکب ہوں گے یا کم زیادہ مسمہ ناقل تعاون سے فرار کو با مقابلہ حریف حرمت فرار علی تعاون جائز ہی نہیں بلکہ بلا دلیل آسر سمجھتا شان مقابلہ ہے یعنی جو حدیثیں وبائی علاقے سے جانے کو منع کر رہی ہیں جو شخص انجان ان حدیثوں کو جاننے گونجنے کے باوجود پھر بھی روکتا ہے ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے آٹھ نمبر سوال آٹھ نمبر سوال یہ ہے ]ه. حدیث صحیح کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول یا فعل جو مخالف حدیث صحیح کے کی ہو کیا اصول احکام شریعت کے اعتبار سے قابل تقلید یا عمل ہوگا قابل تقریر یا عمل ہوگا قولی حدیث کے مقابلہ میں کسی صحابی کے فیل کو ترجیح جائے گی یہ جی جیل ہے نو نمبر بخیال اہم صحت بخوف تعاون تعاون آبادی سے فرار کر کے اسی کے مضافات یعنی آبادی سے کم و پیش میں ایک بی کے ایک فاصلے پر ایسے فاصلے پر چلا جانا جو آبادی کے اکثر ضروریات کو پوری کرتا ہو جس کو فنا کہتے ہیں کیا کہ داخل فرار آئیں تعاون ہوگا جس کی ممالک حدیث عبدالرحمن بے ناؤف سے جو بخاری جلد مائے تعاون نمبر کے یہ سوال حضرت عظیم البرکت اس کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے فرماتے ہیں وبائی علاقے فرار کرنا بھاگنا نکل جانا گناہ ہے قبیلا ہے لاہو اکبر اللہ اکبر آگے حدیث شریف شریف پیش کی کیا آپ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبائی سے بھاگنے والا شخص ایسے ہے جیسے جہاد کے میدان سے اور اس کے اندر گراج بھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وبا کی موت کو اپنے محمد کے لیے شہادت و رحمت قرار دیا پہلے بچوں کے لیے عذاب تھا میری محمد کے لیے شہادت و رحمت اللہ سبحان اللہ اس کے بعد امام عالم وہ مربوت اور بہت بڑا کبھی شاہ خبر آپ پودے سے دل کر دی اللہ تعالیٰ نو شرم اشکاط میں فرماتے ہیں وبا کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ جہاں ہو وہاں سے نہ جائے جا. نہ بھاگے اور وہاں نہ جائے جہاں ہو وہاں سے جانا نہیں چاہیے صدق, صدق, اور جہاں بے ہو وہاں جانا نہیں یہ چاہیے جہاں بابا ہو وہاں جانا نہیں چاہیے اور وہاں سے بھاگنا بھی نہیں یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے صحیح نتیشوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبداللہ فرماتے ہیں اگر بعض جگہ ایسی کہ زلزلہ میں جیسے آ جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے دیوار گرنے کے قریب ہے وہاں سے بھاگ کر جانا یہ اگرچہ صحیح ہے لیکن وبائی لاس علاقے سے بھاگ کر جانا یہ جائز نہیں ہے آپ فرق بتاتے ہیں کہ فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں اسباب آدیا ایک ہوتا ہے واہمی اسباب ایک ہے آدی اسباب فرمایا یہ آگ کے ساتھ جل جانا یہ سبب عادی ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ اس کا جاری ہے اسی طرح کرتا ہے لہٰذا اس سے بھاگ جاؤ یہ حکم ہے سلسلہ آ گیا, وہاں سے نکل جاؤ حکم ہے مکان گر رہا ہے پاس پاسے والا جاؤ کسی طرح دیوار گرنے والی آئے اس کے نیچے سے بھاگ کر گزر جاؤ یہ کیونکہ عادی سبب یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ ایسی چیزوں سے بندے کو ہلاک کرتا ہے لیکن فرمایا وبائی سے وبائی علاقے میں وبائی علاقے میں رہنے سے کسی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا ہے فرمایا یہ وہمی سبب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اسباب میں سے ہے اسباب عادیہ میں سے نہیں ہے لہذا ایک دوسرے کو پیاس کرنا غلط ہے شیخ فرماتے ہیں لہذا اسی وجہ سے فرمایا باہر تقریب تمام وضاحت کے بعد فرماتے ہیں وہاں سے بھاگنا چاہیے نہیں اور جو بھی ایسا کرے گا وہ اور گناہ گار اور کبھیرا اور سنت اللہ یہ فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں فرار کی ترغیب دینے والا شخص جو یہ رقبت دے رہا ہے نکلو نکلو یہاں سے نکل جاؤ ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ فراہم کرو فرماتے ہیں ایسا ترغیب فرار کی ترغیب دینے والا فرار کرنے والے سے اشد وبال میں ہے نفس گناہ میں احکام الہیہ سے معاوضہ مخالفت کی وہ شان نہیں جو برآگ شوق میں شرع برآگ شوق میں شرع نہ جن معروف امر مکر میں اور پھر آگے فرماتا اور جب تعاون سے ببا سے بھاگنا قبیلہ ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دینی سخت ترک اور دونوں فاصف اور غالباً اعلان بھی نقد وقت اور فاصف مغل کو امام بنانا گناہ یعنی کیا, کیا مطلب کہ جو شخص ترغیب دے رہا ہے اور جناب ایسے بھاگ رہا ہے دونوں شخص فرمایا نقدی مغلن فاصف کو نہیں لاہر اسی وقت وقت فاصف الانیہ فاصف بن گئے ہیں اور علانیہ فاصف شخص کو امام بنانا گنا ہے لاہتے ہیں ایسے ملا کے پیچھے ایسے ملا کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکرو تعلیمہ ہے اس کو امام بنانا گناہ ہے بنانا گنا ہے اللہ اور اس کے پیچھے نماز مکرو تعلیمی ہے اللہ اللہ کیا بنے گا ان محفلوں کو جب نفاذ پڑھاتے ہو کہتے ہیں دوسرے سے جدا ہو جاؤ وہ کھانا خراب نہ ہو تمہارا کم از کم لوگوں کو کچھ بتانے سے پہلے کو حکم تو کسی سے معلوم کر لو کچھ مالے بالے اگر تمہارے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے پر کیا کہیں یار یہ سب لوگ بس ایسے اللہ لوگ آگے آپ فرماتے ہیں تاؤں سے فرار کو جو آسم سمجھتا ہے وبا سے فاکے کو جو اچھا سمجھتا ہے اگر جاہل ہے اور اسے معلوم نہیں کہ احادیث سے صحیحہ اس کی تحریم میں وارد ہیں تو اس کی تفہیم کی جائے سمجھایا جائے اگر دانستہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو پھر سری گبراہ بد مذہب سونی نہیں اکبر اللہ کبیرہ آگے فرماتے ہیں جس صبر میں رائے اور اس کو دخل نہ اس میں قول صحابی دلیل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول صحابی دلیل نہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ جس حدیث کی مخالفت کی اگر ورنہ جس حدیث نے مخالفت کی اگر اس کے راوی خود یہ صحابی ہیں اور مخالفت صرف ظاہر ہے نس کی ہے مسلم عام کی تفصیل سے مطلب صدیث مرفو کی تفصیل سے آئے گا اور اسے اسی خلاف پر زا... خلاف ظاہر پر معمور سمجھا جائے گا خیر اس کے بعد جو بات سنانے کے قابل ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بعض لوگ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف وہ بھاگنے والی بات کرتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ اسے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں مگر امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں تعاون سے بھاگا میں اس تو مت سے تیرے یہاں پر آپ کرتا ہوں یہ صحیح شرط کے ساتھ حضرت امیر اور عمر بال خبتاب سے تحاوی شریف کے اندر موجود ہے الفاظ یہ ہیں فرض تو یہ لوگ سمجھتے ہیں میرے متعلق تو لگاتے ہیں کہ میں تعاون سے بابا سے بھاگا تھا یا اللہ میں تمہیں میں بناتا ہوں میں بابا سے نہیں بھاگا تھا اس کے بار بار اس کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نو صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف سے حدیث ختم کر رہے ہیں کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جب کل کے شام کی طرف فاؤ جی دستہ بھیجتے تھے تو اس کو فرماتے تھے تم نے جنگ سے بھی اور تعاون سے بھائی بھی نہیں تھا ملک کے شام کی طرف حضرت صدیق اکبر فوجی دستے کو بھیجتے بھی ہوئے بھی بیلت اس طرح کیوں لیتے تھے اس میں راز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام محمد اور طبقات ابن تبقات سند سعید کے ساتھ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جبریل امین بخار اور طاعون میرے پاس ہو تو میں نے بخار مدینے میں رکھ لیا اور تعاون کو شام کی طرف تو فرمایا تعاون میں امت کی شہادت اور رحمت ہے اور کافروں پر عذاب ہے اللہ افسوس ہے ان ملاؤں کو اور ان لوگوں کو جو قبی سدوا کرتے ہیں جام مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو وہی سبق چلتے ہیں جو وہ جو اور یورپ میں اور رسول اکرم اتنا فرق کر رہے ہیں ایک ہی وبا آئے کافروں پر آئے مسلمانوں پر آئے کافروں پر عذاب ہے مسلمانوں پر رقص ہے تو حضور تو دونوں کا اس وبا کے اندر فرق کر رہا ہو تم فرق کیوں نہ کرتے ہو وہ بھی بھاگنے کا سبق دیتے ہیں تم بھی بھاگنے کا سبق دیتے ہو تم تو دونوں ایک ہو گئے اس کا مطلب ہے تم تم بھی ان کی طرح عذاب سمجھتے ہو شرم کرو گے حدور رحمت فرمائے اور تم عذاب سمجھتے ہو حضور نے فرمایا ریچول الگ کافری کافروں پر عذاب ہے شہادت ہمارے ملے امت کی میری امت کی شہادت اللہ سبحان سبحان افسوس ہے اسی لیے اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو کیا سکوا میں مغرب سے نہ کرا شیر ترکیب میں قوم رسول انگریزی تٹو کو کیا ہیں یہاں سے خوب ثابت ہو ظاہر کہ مسلمانوں کو فرار عالی تعاون کی ترغیب دینے والا ان کا خیر خواہ نہیں خواہ ہے آپ فرماتے ہیں تمام عدیث اور واحدوں سے ثابت ہو گیا کہ جو شخص کہتا ہے مسلمانوں کو کہ وہاں پر بیماری آ گئی جاؤ یہاں سے یہاں پر دوسرے سے جدا ہو جاؤ فرمایا سمجھو وہ مسلمانوں کا پتخا ہے خیر خا نہیں وہ بت پاتے مسلمانوں کا دشمن ہے دوست نہیں اور طبیبوں ڈاکٹروں کا اس میں صبر استقلال سے منع کرنا خیر و صلاح کے خلاف بات رہا ہے فرمایا جو ڈاکٹر روک رہے ہیں سب استقلال کی وجہ کہتے ادھر ادھر ہو جاؤ فلان کرو یہ کرو وہ کرو فرمایا یہ سبر نہیں دے کے سبر کے ساتھ اس کا سامنا کرو اور ڈرنے مت پاؤ یہ سبق نہیں دیتے فرمایا یہ لوگ خیر اور صلاح بہتری کے خلاف چل رہے ہیں اگر مسلمانوں کی ان کے اندر بہتری ہوتی تو مسلمانوں کو سبر کا سبق دیتے استقلال کا سبق دیتے یہ سبق نہیں دیتے کہ جیسے ایسے ہو جاؤ باپ جاؤ فلان کرو جاؤ پانچ جاؤ پانچ جاؤ پانچ جاؤ یہ روڑا نہ ڈالتے اعلیٰ فرماتے ہیں جو ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں وہ خیسا نہیں عجیب بات نے اعلیٰ حلت نے لکھی فرمایا وہ دشمے عبد پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ایک شخص صرف وبا سے بھاگنے والا ہمیں مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آیا وہ علی بن زید بن دلچہان ہے یہ راوی حدیث ہے لیکن بد مذہب ہے اس میں اور یہ مختلف شرابی تھا روایت میں کمزور تھا صرف یہی شخص بھاگنے والا نظر آیا اس کے علاوہ زند مسلمانوں کی تاریخ میں وبا سے بھاگنے والا کوئی بندہ نظر آیا افسوس ہے یار آج یہاں تک اتباع کفار ہو گئی والا ہو گیا وہ مسلمان صاحب سے لے کر تاب تابین جتنے اتوار گزرے امام محدود جو ہے وہ چوتھی صدی کے محدس ہیں چوتھی پانچویں دونوں کو محدث ہے میرے خیال میں تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے کبھی نہیں پڑھا سوائے ایک شخص وہ بھی رامی ضعیف ہے وہ بھی سننی لینی ہے Allâh, مختلف سرامیہ اس کا خبر ہو اللہ تھا گھر کہ یہ اعلیٰ حضرت مان رضی اللہ تعالیٰ دو کسانوں کا خلاصہ پیش کیا گیا جو مسلمانوں کے لیے رابری ہے وہ آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا ہدایات ہیں شریعت اسلام سے وہ آپ کو معلوم ہے اب میں ناچی ان لوگوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اس حزیث سے سجلا کرتے ہیں اور آج کا پیش ہم لوگوں کو برا کرنے رہے کہتے ہیں کہ جہاں بخاری شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں آتا ہے اذا سمے بالطاعون فلا تد فلوہ وہ ایسا وقعہ فلاں ملا بخاری شریف میں مسلم میں کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ نے سلا تو وہ تسلیم نے فرمایا جب کسی زمین میں وبا دیکھو سنو تو فلا فلوہ اور زمین میں مت جاؤ اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں دیکھا یہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے تو اسی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں پہلے نمبر پر اعلیٰ حضرت نے منہ توڑ جواب پیش کر دی ہے جواب کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی دگا بازی میں دیا کرنا چاہتا ہوں وہ دگا بازی ہے کہ یہ ہاتھ ہی عدیش پڑھتے ہیں پوری جو نہیں پڑھتے وہ کم وقت شرم نہیں آتی تمہیں امت مسلمہ کے ساتھ دگابازی کرتے ہو حدیث تو پوری پڑھوات مانا تمہارے اندر انگریز بڑھ گیا داخل ہو گیا اسی کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں کون کون سے پائرس لگ رہے ہیں اور لگے گی لیکن خدا کے دین کے ساتھ دگا بازی مت کرو تم حدیث کے ساتھ غلط رویہ رکھ رہے ہودیش پوری یہ ہے جب تم سنو کسی زمین میں وبا آ گئی اس میں چاؤ نہیں اور جب کسی زمین میں آ جائے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے چاؤ نہیں یہ اگلا حصہ کیوں خاگ ہے حضور تو فرما رہے ہیں جہاں باغ آ جائے اور تم وہاں رہ رہے ہو تو وہاں سے نکلنے کی نہ سوچنا عجیب روکتا عجیب روکتا اب تم خود سمجھدار ہو جب حضور فرماتے ہیں وہاں سے نہ نکلنا تو شرمانی چاہیے تمہیں مسلمانوں کو مدرسوں سے نکالتے ہو مسجدوں سے نکالتے ہو جہاں آئی نہیں حضور تو فرماتے ہیں آ جائے تو وہاں سے نہیں جانا وہ ابھی آئے نہیں تم نے پہلے نکال دی شرم نہیں آتی نہ تمہارا یہ حال ہے منافقت کی وجہ سے پھنس گئے فنکس نہ ادھر کیوں نہ ادھر نہ مکمل کافروں والا حال ہے نہ مکمل مومر والا ہے اکبر ال آبادی نے تمہارے جیسوں کو متعلق کہا ہے نئی نئی لگ رہی ہے آنچیں یہ قوم بے بےکش پگھل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے کیا کیا بات بات ٹھیک ہے عدی رسول صاحب بتا رہی ہے نکلو نہیں اب مان سے بتانا جب نکلنے کے نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے تو مسجد میں ہاتھ ملانا لانا لانا بازار میں ادھر ادھر ہاتھ ملانے سے روک رہے ہو شرم کرو تم اپنے رسول کے مقابلے میں آئے ہوئے ہو زیادہ وائرس پکڑے اور میں نے آج عجیب دیکھی شاید میرے دوست نے کہا میں ڈاکٹر سے ہاتھ ملانے لگا ہسپتال اس نے ہاتھ فوراً کھینچ لیا میں بہت کچا سا ہوں بہت شرمندہ ہوا یار اس نے کیا کیا ہے ظالم اتنا ظلم کرتے ہو ایک طرف تو رہو ایک طرف سے دعوی اسلام کرتے دوسری طرف سے کام سارے کفر اور جو نسالہ والے کرتے ہم پوچھتے ہیں اگر ایسی بات کہ یہ ہاتھ بھی نہیں مل سکتا ورنہ فوراً بیماری بہت ہو جائے گی حالانکہ ابھی آئی بھی نہیں پہلے آئے ہیں منتقل ہو جائیں گے ہاتھ ہی ملا رہے ہیں ڈر کے مارے تو بتاؤ دو بندوں کو اکٹھے کیوں بیٹھنے دیتے ہو بتاؤ بتاؤ گاڑی کے اندر بس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی میں نے سندر سٹیٹ میں تین گاڑیاں مزدوروں کی دیکھی ہیں سیٹ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جب تم کہتے ہو نماز میں دو تار تین فٹ ایک دوسرے سے دور رہو تو سیٹ پر اکٹھے کو بیٹھے دے رہے ہو پھر اران کرو میاں بیوی علیحدہ علیحدہ رہے ہیں وہ علیحدہ کمرے میں وہ علاحدہ کمرے میں اعلان کرو اور بچوں کو کہو ماں دودھ نہ پلائے ہے ورنہ بچے سے ماں کو لگ جائے گا یا ماں سے بچے کو لگ جائے گا اب دودھ پینے والے بچے کو دور پھینک دو تاکہ پتہ چلے تم نے یورپ سے یہ رحم حاصل کیا ہے اور شفقت اور ماں ماں کی مہربانی تم نے وہاں سے حاصل کی ہے شرم نہیں آتی تمہیں اور دودھے پتا نہیں کس نے تمہیں سبق پڑھایا تمہیں نہ دین آتا ہے نہ دنیا دونوں سے فارغ لوگ ہمارے پاس گلے پڑ پا گئے ایمان سے کہتا ہوں اور اوپر سے بدماشی دکھاتے ہو یہ کر لیں گے وہ کر دیں گے شرم کرو یا ہمارے اسلام کا نام لینا چھوڑ دو اور اگر ہمارے اسلام کا نام لیتے ہو تو ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اور تمہیں خاموش کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے سر سرنیوا کیا کرو ہمیں بدماشی نہیں کیا عجیب بات ہے کوئی کسی کی روٹی نہیں کھا سکتا جب ہاتھ نہیں ملا سکتا تو ہاتھ سے آٹے میں اثر چلا جائے گا آٹے سے روٹی میں چلا جائے گا گھر دے کے وہی منصوبہ پھر پورا کرنا پڑے گا جو میں نے پہلے ابھی پیش کیا ہے کہ ہر ایک کے رسے میں گلے میں رسی ہونی چاہیے اور ایک قلعہ جنگل میں ہونا چاہیے ہر ایک ملیدہ لہٰذا فانگ تو کوئی کسی کے ہاتھوں نہ کھائے نہ پیے اور ادھر طرف طرف سے مر جائے اور پتہ چلے کہ یہ وائرس بچ گیا ہے اور بدھوے بدھوئے دل سینگو یہی تو میں نے یورپ کی تعلیم اقبال نے صحیح کہا حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ جو رفشد اتنا تھے گئے خدا مان لیا صحیح کہا گیا اقبال مشرق خدا بند سفیدہ میں فرم اقبال فرماتے ہیں یہ فرنگی گوروں کو خدا مان چکے ہیں مشرق کے لوگ خدا مان چکے ہیں ایمان سے بتاؤ ورنہ کیا بجائے وہاں سے آواز اٹھاؤ مکہ مدینہ باندھو مکہ مدینہ باندھو بتاؤ کس وجہ سے بند ہودینہ میں رہنے والوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ بخاری مسلم میں ہے یہ صحیح عدی سے ہیں کیا پہلے سلا تو فرمایا اللہ فرمایا میں بابا مدینے میں وبا نہیں آئے گی مدینے میں تاؤن نہیں آئے گی مدینہ کو تو کھلا رکھو حضور uh... پر حضور کے حدیث پر ایمان نہیں ہے کیا وہ وہاں پر دشمن جو گلا بیٹھے ہوئے ہیں جب کوئی بھی روزانسول کو ہزر کا لگتا ہے تو ادھر ادیس یاد آتی ہے ادھر حدیث نہیں یاد آتی وہاں ادھی سناؤ ہزور نے فرمایا مدینے میں تاون نہیں آئے گی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے تو کیوں ملا جی ملا جی تم بنے بنے بیٹھے کہتے ہیں بچڑ خانے کے ڈاکٹر بچڑ خانے کے ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جانور موٹا دیکھتا ہے بس یہ نہیں دیکھتا ہلا کے آرام بنا ٹک ٹک ٹھک ٹھک ٹھک مور لگا دی تم جو یورپ سے ہے اس پر مور لگا دیتے یہ نہیں دیکھتے کہ جی جی لے کر جیل کبواست بتاؤ پوچھو اور اگر میں سبھی تسلیم بات کو چلو ان کی غلط بات کو مان لے کہ کوڑ والے سے نہیں ہو جائے ہاتھ پلانا جائل ٹھیک نہیں ہاتھ پلانا چاہیے اگر پھر میں پوچھتا ہوں ملا جی وہ کوڑ والے کو تو کوڑ لگا ہوتا ہے اس سے پہلے کرنا کیا یہ بھی ہے کہ ممکن ہے اس کو کوڑ لگ جائے تو اس سے میں پہلے ہی دور ہو جاتا ہوں تمہاری تمہیں شرم نہیں لگا ہو وائرس لگا ہو تو دور رہو اگر تم قیاس کرتے ہو اے باطل قیاس والے ابل ملتا سا ابلیس کے قیاس والے اگر ایسے قیاس کرتے بھی ہو تو ایسا کرو جس کو لگ گئی ہے اسے دور لگا ہی نہیں ہے پہلی ہو گئے ہو ایسے لگتا ہے جہاں سے یہاں پر دنیا میں یہود والدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو یہودی بھی کہتے ہیں لو جو ہمارے کاش کے یہاں ہزار سال زندگی ہمیں مل جائے لگتا ہے ملا جی اور ایسے لوگ یہ ہزار سال زندگی لینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں پتا نہیں ہے کس وقت وہ رشتہ آئے گا اچھے خاصے منزل سے وہ خدا کے گھر میں نماز پڑھ رہے تم سلام سے منع کر رہے ہو اعلیٰ تو فتوا تو فتوا میں نے سنا فتوے سنا دیجیے سب امام جی لکھ رہے ہیں کبیلا گنا کبھی گنا ہے اور امام کے پیچھے نماز مکرو تاریم آئے اس کو امام بنانا گونا ہے وہ فاصل ہے مسلموں کے لیے اتنا بڑی پریشانی کھڑی کرتی ایک افواہ کی وجہ سے اب جو اچھے خاصے جو پیسے والے لوگ جو ہیں یہ پیسے والے جو لوگ ہیں وہ تو چاندن گزارا کر لیں گے وہ ظالموں کا بتاؤ جو لوگ تازی تیاری کر کے آتے ہیں تازہ روزی کر کے آتے ہیں بچوں کو کھلا اکثر وہ ہے زیادہ وہ ہے بےمانوں کا کیا کرو اب اب بتاؤ بتاؤ ایک طرف وہ بھوکے مرے دوسری طرف وائرس لگنے کا خطرہ تو ظالمون کیسی جی ع عجیب دوستی کہ جو وہمی بیماری واہمی واہمی بیماری اس سے بچا رہے اور یقینی میں ڈال رہے لگ جائے اور بھوکے مرنا یہ تو یقینی ہے وہ شرم کرو کدھر جائے لوگ کوئی اپنے بنائے ہوئے قانون اور اس جو اس وقت ضابطہ بنا اس کے مطابق یہ لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھے نہ بات کرے نہ گھر میں نہ باہر یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں تکلیف نہیں آئے گی وائرس گھر میں کیوں نہیں آئے گا پھر مشورہ کیا تم سے منظوری لے کر ہے دکان پر سودا لینا بند کرو جی کیوں سودے کو دکاندار ہاتھ لگائے پھر آگے خریدار اس سودے کو ہاتھ لگائے تو تم کیوں کہ سمجھتے ہو سب دن شرد کرو شرم کرو سر سر صاحب گرام ردوار مجموعی کوڑ والے کوڑ والے کھاتے تھا اس کے ساتھ کھاتے تھا سدکے اکرم صلی اللہ کی صحیح عدیل سے آپ کوڑ والا آیا آپ نے فرمایا کھا میرے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا حضور نے فرمایا کھاتا ہوں حضور کے ساتھ تناول اللہ صحابہ تناولرام جہاں سے کوڑ والا پیتا تھا وہاں سے منہ لگا کر پیتے تھے ان کو لگنے کی بجائے اس کا دور ہو جاتا تھا انگریزی بگوڑے انگریزی بگوڑے مسلمانوں کو پریشان نہ کر تم تو پریشان ہو لیکن ہمیں مجبور نہ کرو ہمیں جبر نہ کرو میں حکومت سے ضرور کہوں گا تم نے مخالفت کی حدیث نے قرآن کی مخالفت کی ہم نے کیوں بھگایا ہے لوگوں کو جل سے بنتا بنتا خدا کا نام لینا بنتا مدرسے میں خدا کا ذکر ہو رہا تھا وہ ذکر بند تھا ایک دوسرے سے جدا رہنے کا سبق کیوں دیا بتاؤ اگر تم کہتے ہو انگریز نے ہمیں کہا ہے تو انگریز کی بات ہمیں ماننا لازم نہیں اور اگر تم کہتے ہو یہ اسلام کے مطابق ہے تو دکھاؤ یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ پریشانی بڑھا رہے کہاں تک اب گاڑیاں بند کرو سفر سب بند کرو میں کہہ رہا ہوں بار بار صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے صرف ایک جو جس طرح چل رہے ہو اگر اسی طرح چل رہے ہیں صرف ایک صورت رہ گئی رسی گلے میں ہو اور ہر ایک قلعہ علیحدہ کلے پہ باندھ دیا اللہ پتہ چل جائے کہ انگریز نے اور پروفیسر ماسٹر صاحب نے مہربانی کی ہے اور قوم کو یہ ترقی دی ہے کہ آج اب بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے ماں بیٹے کو دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو گود نہیں لے سکتی کہیں وائرس نہ بڑھ جائے پتہ چل جائے کہ تم نے مہربانی کی ہے لوگوں کو یہی تمہاری مہربانی ہے اسی کو ترقی کرتے ہو کیا آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا کابل لے رہے لا اگر <تصفح> آ گئی ہے کفار کے پاس تو لا ہے ان پر حضور فرماتے ہیں ان پر عذاب آزاد ہمیں ڈرنے کا کیا مقصد ہے ہمارے رسول نے جب ہمارے لیے شہادت اگر آ بھی گیا تو ہمارے لیے شہادت ہے وہ شہادت تو ہر بندہ ڈوٹ گیا پچاس <سلام> صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ناز وہ پتہ نہیں پتہ نہیں تھا وہ ڈرے حضرت ایک اور انہوں نے کہا کیا سنیا کر سنا کہ برکت پہ کتابیں پڑھو میں <سلام> <سلام> سمجھے سے <سوڑ> ان کا حوالہ <سلام> پیش <فیشت> کر رہا ہوں <سلام> کہ فتح ہر کسی کو پاس ہے کچھ آواز کیوں باندھ ہونا شروع ہو گئی سمجھ آ گئی کیا بات سنو میرے دوستو جس بات کی طرف اس وقت لوگوں کو بلایا جا رہا ہے یہ سراسر عقل حکمت شریعت چاروں کے خلاف ہے اس میں انسانیت کی بھی تباہی ہے عقل کی بھی تباہی ہے حکمت کی بھی تباہی ہے شریعت کی بھی تباہی ہے یہ ہوں یہ بے وقوفوں کے ٹولے ہیں یہ لوگوں کی پریشانی کا لاہو کم سامان بڑھانے کے اندر ہما وقت مصروف بٹ بے شک بے شک بے شک مانتے ہو گئے انہوں نے فوراً کہا بند کر دو مدرسے کیوں بند کرو بتاؤ تمہیں کوئی شڈیم معلوم نہیں ہے لاہو کم بند کر دو مدرسے آر اگر فرماتے ہیں کبھی گناہ ہے یہ سارے امام ہمارے کبیرا گناہ فرماتے ہیں وہ بھی جہاں پر آ جائے اور مدرسوں میں آئی نہیں تم کہ میں یہ اس وجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا عمل کو ہمارے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تیار کی مرنا جے میں اس وجہ سے جیسے آ رہا ہوں تاکہ کسی کا کسی کا جو خلاف اقدام ہے چاہے وہ بڑے سے بڑے مولوک کو اس پاکستان کا دنیا کو شمار ہوتا ہو وہاں پر لاگو کرنے کی کوشش میں کی ہمیں اس میں ہمارے ہمیں اس کا مکلف بنانے کی کوشش نہ کی جائے اس کے کسی ایسے ناجائز عمل کو ہمارے لیے دلیل بنانے کی کوشش نہیں کی ہمارے لیے کوئی اجت نہیں ہے ہمارے لیے اجت اسلام جب وہ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں تو ہم ان پر ہم کے خلاف بول سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ آبے آبے آب آب اپنی پڑھے اللہ اللہ